پھر ایک بات یہ کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں تو سب سے پہلے تو ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مسلمان ایسے حالات سے عبرت حاصل کریں بنو نظیر پر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فا یا رویہ ار اے اقل عقلمندو ان بنو نظیر کی حالت سے عبرت پکڑو ہم کہتے ہیں کہ اے مومنوں ان کو فار کی حالت سے عبرت حاصل کرو اسی طرح ایسے موقع پر مسلمانوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ پوری دنیا کو ایمان اور توبہ کی دعوت دے جس کی آواز پہنچ سکتی ہو تو اسے چاہیے کہ پورے میڈیا پر ایمان اور اسلام کی دعوت چلائے یہ دعوت کا ایک بہترین موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اسے ضائع کریں پھر مسلمانوں کو ایسے موقع پر ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ کفار کی ان ہلاکتوں پر شکر کریں لگا باز لوگ الٹا انہیں تعزیتیں بھیجتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہ انتہائی غلط عمل ہے بلکہ ان کی ہلاکت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخر قوم اللہ الحمد للہ رب المین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ظالموں کی جڑیں اخاڑ دی تم لوگ اللہ تعالی کا شکر ادا کر الحمد للہ رب العالمین اس لیے ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پر یہ مرض اور وائرس مسلط کر دیا کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کون سا ایسا ظلم ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو کون سا ایسا ظلم باقی بچا ہے کسی جگہ بھی مسلمان اور مجاہد کو رہنے نہیں دیتے دنیا کی بالج بر زمین پر شریح نظام نہیں مانتے نہیں برداشت کرتے اسلامی نظام کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کرتے اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمد الحمدللہ، الحمد للہ. اللہ تعالی نے ان پر یازام مسلط کر دیا جب ابو جہل مر گیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکرانے کا سجدہ کیا اسی طرح جب مسلمہ کا زبان مارا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی سامنے شکرانے کا سجدہ ادا کیا جب خوارج کا سربراہ مارا گیا تو علی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا لہٰذا ان کی ہلاکت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ بھی ایسے حالات میں مسلمانوں کی ایک مصولیت بنتی ہے ذمہ داری بنتی ہے ایک اور چوتھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو کافروں پر مسخرے کرنے چاہیے ان کا مذاق اڑانا چاہیے جیسے کہ نور علیہ السلام فرماتے ہیں ف ان نا نسخر کما ہم بھی تم پر ایسے ہی مسخرے کریں گے جیسے کہ تم مسخرے کرتے ہو قیامت کے دن بھی مسلمان ان کو فار کا مذاق اڑائیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلوم الدین قفارون دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیے جاتے تو کفار تماشا کرتے آخرت میں کفار پر عذاب ہوگا اور مسلمان تماشا کریں گے یعنی یہ حالت قیامت میں بھی آئے گی اس لیے اگر دنیا میں بھی ان پر یہ حالت آ جائے تو ان پر مسخرے اور ان کا مذاق اڑانے کی ضرورت ہے اسی طرح پانچویں نمبر پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایسے حالات میں کہ کفار کو مزید بد دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اس سے بھی زیادہ خطرناک عذاب مسلط کریں۔ نوح علیہ السلام کی بدع قرآن میں مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا رب القاف اے اللہ زمین پر کفار کا ایک گھر بھی نہ چھوڑے موس علی السلام کی قرآن میں مذکور ہے فلاح مین حتر کیا اللہ ان کے مال تباہ کر دے یا اللہ ان کے دل سخت کر دے جب تک یہ عذاب نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے اس لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان پر مزید عذاب بھیج تاکہ یہ اپنے ظلموں سے باز آ جائیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان ان کی جیلوں میں قید ہیں ان کے ہاتھوں کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں ان کے ظلموں اور وحشی بیماریوں کی وجہ سے کتنے لوگ اپاہج ہو چکے ہیں اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک ان پر یہ عذاب مسلط نہ ہوئے تو اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے اپنے ظلموں سے باز نہیں آئیں گے اس ہم اللہ تعالی سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ان پر مزید اپنے عذاب مسلط کریں ہمارے مشفق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کو بد دعائیں دی فرمایا مَلَا اللَّهُ نَعْرًا اے اللہ ان کے گھر اور قبریں آگ سے بھر دے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی بدعا دی اللہ مشدد وقت اک مضر اللہ مسنی یوسف اے اللہ مضر قبیلے کو پکڑ اور اے اللہ یوسف علیہ السلام کے قہت کی تانا قہت ان پر مسلط کر لہذا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کفار پر قہت مسلط کر جو بد دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہی بدعا بد ہم بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بد دعا بھی دی تھی اللہم عمل الزاب یا اللہ ان اتحادیوں کو شکست دے ہم بھی اسی طرح دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان اتحادیوں کو جو کہ سب مسلمانوں کے قتل عام میں شریک ہیں سب نے اس میں حصہ لیا سب نے مسلمانوں کے خلاف ایک مضبوط اتحاد کیا اور بعض اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم کفر کے فرنڈ لائن اتحادی ہیں اس لیے ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان سب اتحادیوں کو اپنی پکڑ ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ بد دعا کی تھی اللہم علی کا اے اللہ قریش کو اپنی پکڑ میں لے لہذا ہمیں بھی ایسی ہی بد دعائیں کرنی چاہیے ان کو کے لیے امام بخاری رحم اللہ نے باب ذکر کیا ہے بخاری شریف میں کہ باب المشقین بالحزیمت وزلہ یعنی مشکین کے لیے بد دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے اور ان پر زلزلے برپا کرے اسی طرح مسند ابو عوانہ میں با مذکور ہے بیان اعداء اباحت الخن بعض بال قتل یعنی ان کو فار کو بدعائیں دینا جو مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں ایسے کفوار کو, کو بدوائیں دینی چاہیے آج اگر کوئی ایسی حکومت ہے جو آپ کو شہید نہیں کرتی مگر آپ کا ایک اور مسلمان بھائی ہے جسے وہ پکڑتی ہے اور شہید کرتی ہے اس پر ظلم ہوتا ہے اس پر وحشان بمباری ہوتی ہے اس کے گھر کو مسمار کیا جاتا ہے اس کو ہجرتوں پر مجبور کیا جاتا ہے اس کے بچے یتیم ہوتے ہیں بیویاں بیوہ ہوتی ہیں تو اگر آپ کو نہیں مارا آپ پر ظلم نہیں کیا تو آپ کے ایک مسلمان بھائی پر تو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے تو ایسی حکومتوں کو بدوائیں دینی چاہیے اسی لیے مصنف و میں یہ بھی ہے کہ جن کفار کے ہاتھوں مسلمان شہید ہوں تو انہیں بدوائیں دینی چاہیے اس لیے میرے محترموں ہمیں بھی یہ بدوا دینی چاہیے کہ اے اللہ یہ شہری نظام کے دشمن تباہ و برباد کر دے اور اے اللہ تعالی مسلمان اور مجاہدین کے دشمنوں کو پکڑ انہیں تباہ کر اور جو لوگ شری نظام اور جہاد کے آشیقان ہیں اے اللہ ان کی ہر قسم کی حفاظت اور نسرت فرما آمین اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و صلو علی نبی محمد و علی آلی و صحابی